إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى مما على إنما طائرهم عند الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة سبعون ألف سبعون ألفا بلا حساب ولا كتاب وقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون معزز شاہینے کرام دینی وہ ملّی بھائی بزرگوں اور جس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے مشرف فرما کر کے میں بہت فرمایا اس دور میں بہت ساری برائیاں اور عقیدے کی گمراہیاں پائی جاتی تھیں انہی برائیوں اور گمراہیوں میں سے ایک گمراہی اور برائی یہ تھی کہ وہ ماہ شفر کو منحو سمجھتے تھے یا بدسگونی بدفالی اور نحوست ان کے یہاں پائی جاتی تھی اور یہ نحوست ہر زمانے کے جو مشرقین رہے ہیں یہ ان کا وطیرہ اور ان کا عمل رہا ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر سب سے پرانی قوم جس کے بارے میں اس بدعقیدگی کو بیان کیا ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو صاح علیہ السلام سے وہ لوگ برا سکون لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب سے آئے ہیں جب سے ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اس طریقے ص اللہ رب العالمین نے ہستق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کی قوم کے بارے میں کہ جب انہیں کوئی اچھائی اور بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یہ تو ہماری وجہ سے ہے اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو موسا علیہ السلام اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان سے برا شکون لیتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہمیں پہنچی ہوئی ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجید کے اندر وہ بستی جس کی طرف تین نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اس بستی کی قوم کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو تینوں انبیاء کرام سے وہ لوگ برا شکون لیا کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مشرقین مکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو اس بات سے یا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نفوصت اور بدفالی یا برا شگون لینا نیک لوگوں سے انبیاء کرام سے اللہ کے نیک بندوں سے یہ ہمیشہ سے ہر زمانے کے مشرقین کا عقیدہ رہا ہے اور جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم سرمائے گے اس دور کے اندر بھی بے کی بکثرت پائی جاتی تھی نحوس کیا ہے نحوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی چیز سن کر کے یا کسی معلوم چیز سے برا سکون لینا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے برا ہوگا اس کو نحوست اور بدشگونی کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی چیز آواز وغیرہ سن کر کے یا اس طریقے سے کوئی معلوم چیز ہے اس کے ذریعے سے برا شگون لینا اور اس کو اپنے لیے برا سمجھنا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو نحوس کہا جاتا ہے کوئی چیز دیکھ کر کے جیسے انسان نے کوئی بھی چیز دیکھ لی کسی غریب کو دیکھ لیا اپاہج کو دیکھ لیا کسی مجبور لاچار کو دیکھ لیا یا اس طریقے سے کسی جانور کو دیکھ لیا اب وہ دیکھنے کے جیسے اس کو اپنے لیے برا سکون سمجھے اور کہے کہ اب یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا یا اس طریقے سے کوئی چیز سے سن لی الو کی آواز سن لی کوئی کوے کی آواز سن لی یا اس طریقے سے گدھے کی آواز سن لی جس جانور کو وہ برا سمجھتا ہے یا حوسک کا ذریعہ سمجھتا ہے ان سے کوئی آواز اس نے سن لی تو اس کو اپنے لیے برا شگون سمجھ لیا کہ ہمارے لیے برا ہوگا یا کوئی چیز معلوم کوئی چیز ہے جیسے یہ سفر کا مہینہ ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے یا اس طریقے سے کوئی آنکڑا اس کے پاس ہے کوئی نمبر اس کے پاس ہے جن عادات کو وہ برا سمجھتا ہے کس کے ذریعے سے ہمارے یہاں ہماری قسمت خراب ہوگی یا ہمارے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوگی کسی بھی معلوم چیز کو دیکھ کر کے جیسے تیرہ کا آنکڑا کچھ لوگ منحوج سمجھتے ہیں یا اس طریقے سے سفر کا مہینہ منہوس سمجھتے ہیں یا ہر مہینے کے آخری بدھ کو کچھ لوگ اتنی بدعقیدگی ان کی یہاں پائی جاتی ہے کہ ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا جیسے سے زمانۂ جاہلیت کا عقیدہ تھا تو یہ اس کو نحوست اور اسے بدشگونی اور بد کہا جاتا ہے یہ سراسر عقیدے توحید کے خلاف ہے ہمارا اور آپ کا سب کا اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے توحید پر ایمان ہے لہذا یہ عقید توحید کے سراسر خلاف عقیدہ ہے کہ انسان کسی چیز کو برائی کا ذریعہ سمجھے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو برائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے کیا اسے انسان برائی کا ذریعہ سے سمجھے کس کے لیے ہمارے اندر نحست ہوگی یا ہمارے لیے برائی بہتر نہیں ہوگا اللہ حرب العالمین افا نقصان کا مالک ہے اور اللہ العالمین انسانوں کو جانوروں کو یا کسی آواز کو یا کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے برائی کا اور نحست کا ذریعہ نہیں بنایا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خامیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں تو انسان اپنی خامیوں کو کا اقرار کرنے کے بجائے کسی عورت پر ایب ڈال دیتا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ نعیب و زبانہ فینا کہ ہم زمانے پر عیب لگاتے ہیں جبکہ عیب ہمارے اندر ہوتا ہے تو چون اس کے اندر کی ہے اس کے ایمان میں کمی ہے توکل کی کمی ہے اللہ پر ایمان میں کمی ہے اس لیے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ کسی اور پر وہ عیب ڈال دیتا ہے کہتا ہے کہ فلاں وجہ سے ایسا ہوا ہے حالانکہ خود اس کے اندر یہ عیب اور یہ بیماری پائی جاتی ہے اس آدمی کے اندر یہ عیب ہے تو یہ جو بحثت ہے یا جو بس شگونی ہے یہ زمان جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے اور یہ ہر زمانے کے مشرقین کا یہ عقیدہ رہا ہے اس لیے شریعت کے اندر بڑی سختی کے ساتھ ان سے نپٹا گیا ہے اور اس بداقیدگی سے لوگوں کو دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے جاہلیت کی بہت ساری چیزوں میں ایسی چیز بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے ایک صاحب سرنی کے اندر ہیں انہوں نے واٹس ایپ پر میرے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے ہاں ایسا بیان آیا ہوا ہے ایک صاحب کا جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے یہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر برائیاں یہ بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی بڑا کام نہ کیجئے اس مہینے کے اندر کوئی بڑا کام کریں گے یہ, مہین، یہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ذرا غور کیجئے کہ زمانے میں بھی لوگوں کے اندر اس طرح کی بد کی پائی جاتی ہے کہ لوگ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں جس زمانے جاہلیت کے اندر ماہ سفر کو لوگ منحوس سمجھتے تھے یا شوال کے مہینے کو لوگ منہوس سمجھتے تھے کہ شوال کے مہینے میں ان شادیاں نہیں ہوتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ مہینے کے اندر شادی کریں گے تو ناکام ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی یا رشتہ بہتر نہیں ہوگا ایسے سفر کے مہینے میں بھی تجارت کرنا شادیاں کرنا کوئی بڑا کام کرنا ان کے لیے مانا جاتا تھا تو یہ زمانے جاہلیت کی بعد ہے جو آج بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے تو یہ جو محرم سفر کا مہینہ ہے یہ سفر کا مہینہ منہوس مہینہ نہیں ہے بلکہ ہر مہینے کو اللہ رب العمین ہی نے بنایا ہے اور کوئی مہینہ انسان کے لیے منہوس نہیں ہوتا ہے انسان تو اس مہینے کو جیسا چاہے ویسا اپنے لیے کرے اس میں مہینے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اگر انسان اس مہینے کے اندر نیکیاں کرے گا تو یہ مہینہ اس کے لئے نیکیوں کا مہینہ بن جائے گا اگر اس مہینے کے اندر انسان برائیاں کرے گا تو گویا کہ وہ خود اپنی وجہ سے اس مہینے کو اپنے لیے برا بنا دیا اور اس مہینے کے اندر خود اس نے اپنی طرف سے برائیاں کرنا شروع کر دی جبکہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں برائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. بلکہ ہر مہینہ ہر گھڑی ہر آم اللہ رب العالمین نیکی اور تخوا کا میں حکم دیا ہے تو انسان اپنے عمل سے کسی مہینے کو برا بنا دیتا ہے حالانکہ مہینہ برا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے عمل سے اس مہینے کو اپنے لیے برا بنا دیا ہے تو اس طریقے سے کسی بھی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نحصت نہیں رکھی ہے یہ بدعقیدگی ہے اللہ پر ابرتوکل کے خلاف ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدزنی ہے اور اس طریقے سے یہ بہت ہی بہت, بہت بڑا عیب ہے یہ انسان جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے وہ انسان یعنی ہر چیز کے بارے میں وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے حالانکہ وہ آئے خود اس کے اندر ہوتا ہے اس لیے انسان کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان بیماریوں اور برائیوں سے انسان کو اپنے آپ کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ ہماری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب اور کتاب کے جنت کے داخل ہوں گے پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں ہم اللہ علیہ استرقون یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے جھاڑ پھونک قرآن سے حدیثوں سے خود علاج کر لیتے ہیں یا خود اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں لیکن کسی سے نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر تم جھاڑ پھونک کر دو اور جھاڑ پھونک سے مراد ہوا ہے جو شرعی دم ہے اور شرعی دم یعنی کتاب اور سنت جو قرآن سے اور جو حدیثوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو اذکار ثابت ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر کے اپنے اوپر یا مریض کے اوپر دم کر دینا اس کو شرعی رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے اور اسی کی اجازت شریعت کے اندر ہے اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنا جس کے اندر شرکیاں باتیں ہوں بدات و خرافات ہوں ان چیزوں سے علاج کرنا یادم کرنا یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ الزین اللہ سرفون یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے بلکہ وہ خود کر لیتے ہیں ولاق تعن اور وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے ولاون اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں اور نائی اور وہ لیتے ہیں وہ اعلیٰ عرب میں اور وہ اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں اس لیے معلوم ہوا کہ کسی سے جھاڑ کے لیے کروانا یا اس طریقے سے بد شاب سگونی لینا یا داغنے کا کرنا یہ کیا ہے یہ عقید توحید یا اللہ ابرامین پر توقل کے منافی ہے اس لیے جس, کے جس انسان کے اندر جتنا زیادہ لاہ برامین پر توکل اور اعتماد ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے وہ خود ان چیزوں کو کر لیتا ہے لیکن کسی اور سے کہنے کے لیے نہیں کرتا حالانکہ یہ چیز اس کے لیے جائز ہے کہ کسی سے کہے کہ ہمارے اوپر جھاڑ بھوک کر دم کر دیجئے لیکن اللہ پر اتنا توقع اس کا ہے اتنا زیادہ بھروسہ اللہ العالمین کی ذات پر ہے کہ وہ کسی اور سے کہنے کے بجائے وہ خود کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بسغونی سے اپنے آپ کو بچانا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اور حدیث میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ان نمکتی اور تو شرکن بدشگونی اللہ العالمین کی ذات شرک کے ساتھ شرک کرنا ہے اور یہ شرک بڑا بھی ہو سکتا ہے اور یہ چھوٹا بھی شرک ہو سکتا ہے اگر بڑا شرک کیسے ہوگا اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ چیزیں نفع نقصان کی مالک ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمیں نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو گویا کہ اللہ اور براہین کے ساتھ یہ بڑا شرک کرنے والا اور ایسا کرنے والا ہمیشہ کے لیے جنت جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتا ہے لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جانور یہ بلے یا چڑیا یہ آوازیں یا معلوم مہینے یا یہ چیزیں یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں نفع نقصان کا مالک تو اللہ اور بلامین ہے لیکن یہ ذریعہ ہے برائی کا یہ ہماری پریشانی اور مصیبت کے آنے کا اگر ان کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے ہر حال میں انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے چاہے بڑا شرک ہو یا چاہے چھوٹا شرک ہو اس لیے بڑی سختی کے ساتھ شریعت کے دن چیزوں سے منع کیا گیا ان نمکتی اور شرکن پشگونے لینا بچوالی رہنا یہ کیا ہے اللہ ابراہین کے ساتھ شرک ہے یا تو شرک اکبر ہوگا مخرج من اللہ ہوگا یا تو وہ چھوٹا شرک ہوگا اس کی جیسے انسان گھر دائر اسلام سے نہیں نکلتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے بڑے شرک کے اندر پڑنے کا اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور شرک کوئی بھی ہو اللہ ابراہین اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے ان نغا حل اقرع عشر کا بھی وہ یکفر ذلك دال قلم عشا اللہ ابراہین شرک کے علاوہ ہر گنا معاف کر دے گا اور شرک علاؤ جتنے بھی گناہ ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں اس لیے دونا دالک اللہ ابراہین سے استعمال فرمایا اور دون کا مطلب ہوتا ہے کم تر یعنی شرک علاؤ جتنے بھی دنیا کے اندر گناہ ہیں وہ کم تر گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں شرک کو اللہ رب کو کبھی معاف نہیں کرے گا پرانے کریم کی شاہد کریمہ سے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اللہ رب ابراہین چھوٹے شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ بڑا شرک ہی اللہ معاف نہیں کرے گا یا چھوٹے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو کوئی بھی شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو دونوں شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا لیکن چھوٹا شرک کرنے والا جب اس کے اس گناہ کی سزا مل جائے گی تو اللہ ابامین اس گناہ کی سزا دینے کے بعد ضرور اسے سزا دے گا ضرور جاننے میں داخل کرے گا جو سوا شیر کرتا ہے لیکن جب صدا مل جائے گی مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ ہر سے جنت کے اندر لے کر جائے گا لیکن اسے ضرور صدا ملے گی یہ ان گناہوں کے برعکس ہے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ ابراہین کی مشیت چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے چاہے تو اللہ ابراہین اسے معاف کر دے جیسے جنا ہے چوری ہے ڈکیتی ہے سود اور رشوت لینا کھانا اور دینا ہے یہ رشوت یہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کے بارے میں جو صلب صالحین کا عقیدہ اور منحع جو یہ ہے کہ یہ بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر وہ توحید پر ہے اللہ اب العالمین کے ساتھ اس نے کبھی شرک نہیں کیا اور توحید پر ہے وہ لیکن گناہوں کو بھی اس نے کیا تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے چاہے تو اللہ اور سے جہنم کے اندر داخل کرے لیکن ان گناہوں کی سزا ملنے کے بعد وہ جنت کے اندر آئے گا لیکن یہ اگر کوئی شرک کرنے والا ہے چاہے بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو اس کی مفرت نہیں ہو کہ اسے ضرور سزا ملے گی ہاں یہ ہے کہ بڑا شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیں جہنم ہے اور چھوٹا شرک کرنے والے کے لیے جب اسے گناہوں کی سزا مل جائے گی تو اللہ ہر سے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کیونکہ بڑا شرک نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بشگونی یا بتوالی یہ ہر حال میں شرک ہوتا ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ یہ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے اندر چیز آ ہے اور کثرت سے چیز پائی جاتی ہے تو عموم پرستی بدشگونی بد اور اس طریقے سے مہینوں سے برا شگون لینا اور اس طریقے سے چڑیوں سے چیزوں سے برا شگون لینا یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے بہت ساری خاص طور سے خواتین کے اندر عورتوں के اندر یہ بیماری بہ جاتی ہے. برا سکون لینا ان کے یہاں پہ کثرت پایا جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس سفر کے مہینے میں بہت ساری عورتیں ایسی ایسی چیزوں سے پرہیز کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے برائی ہوگی یا بہت سارے مسلمان کو دیکھیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو سفر الخیر کہہ دیتے ہیں یہ وہی بتاقیدگی ہے کہ سفر کا مہینہ جیسا کہ ہمارے جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے تو اس سے بچنے کے لیے سفر کے مہینے کے یہ الخیر لگا دیتا ہے بہت سارے کیلنڈر آپ کو نظر آئیں گے کیلنڈر ہمارے ملکوں کے اندر جو شائع کیے جاتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ سفر الخیر لکھا جاتا ہے وہ الخیر لکھنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ جو مہینہ برا مہینہ ہے لہٰذا الخیر لکھ کر کے ہم نے اس مہینے کو خیر بنا دیا حالانکہ لکھ دینے سے کوئی مہینہ خیر نہیں ہوتا ہے انسان اپنے ابل سے اس مہینے کو اپنے لیے خیر کا مہینہ بناتا ہے مہینہ کتنا ہی خیر والا کیوں نہ ہو اگر انسان اس مہینے کے اندر نیک کام نہ کرے وہ مہینہ اس کے لیے خیر کا مہینہ نہیں ہو سکتا رمضان کا مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ اور برا نے نیکیوں کا اضر و شواب بہت زیادہ رکھا ہے عمرہ کرنے کے ثواب حج کے برابر روزے کا بہت زیادہ اضر ثواب قرآن کی تلاوت پر اضر و ثواب بہت زیادہ اللہ حرب العالمین نے یا قیام الل وغیرہ پڑھنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ رکھا ہے لیکن اگر ایک انسان اس مہینے کے اندر یہ سب کامنا کرے روزہ نہ رکھے یا اس طریقے سے وہ عمرہ نہ کرے یا اس طریقے سے کوئی خیر کا کام نہ کرے کہ یہ مہینہ اس کے لیے خیر کا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مہینہ اس کے لیے برا ہی مہینہ ہوگا کیونکہ اس مہینے کے اندر خیر سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس میں اس کا ایب ہے مہینے کا کوئی ایب نہیں اس لیے جو بھی مہینہ ہے ہر مہینہ انسان جیسا چاہے وہ ایسا اپنے لیے اس کو بنا سکتا ہے اگر اس مہینے کے اندر خیر کرے گا خیر ہوگا اور اگر برا کرے گا تو اس نے برائی اس مہینے کے اندر کی ہے مہینے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس طریقے خیر لوگ لکھ دیتے ہیں کہ خیر کا مہینہ ہو یعنی یہ تو مہینہ دراصل برا ہے نوز بلّہ لیکن ہمارے لیے خیر کا مہینہ ہو تو اس طریقے کی جو بدعقیدگی ہے یہ جو لکھا جاتا ہے اسی بدعقیدگی کا نتیجہ ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پایا جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ عورتیں اپنے بچوں کے پیشانی پر یا اس طریقے سے اس کے گال اور رخسار پر کاجل لگا دیتی ہیں کاجل لگانے کا بھی یہی ہے کہ لوگ کاجل لگا کر کے اپنے بچے کو نحوس سے یا برائیوں سے یا آسیب سے یا اس طریقے سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں اس لیے بچے کے گال پر یا اس کی پیشانی پر جو ہے جب کاجل لگاتی ہوں بچے کی آنکھ میں تو وہاں پر کاجل لگا دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بچہ اس سے محفوظ رہے گا اور اسے برائی لاحق نہیں ہوگی شیطان اس کو نہیں پکڑے گا اور کہ کوئی نثر بد اس کو نہیں لگے گی یہ ساری عقید کی ہے میرے بھائیوں یہ سراسر ایسا کرنا حرام ہو نہ جائے شریعت کے اندر آپ اگر اپنے بچے کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے بچے کو پرتب کیجیے آز وات اللہ اقدام منکل شیتان وہاں اما وہ منکل كل عين اللامة. اور بکرمات اللہ شر ما محافل بسم اللہ فلاد اللہ علیہ اس طریقے فاتحہ فلق آج کل کرسی وغیرہ ان کو پڑھ کر کے بچے پر دم کیا جائے اس سے بچہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالی اس کی فات کرتا ہے لیکن یہ کالا دھاگا پہنا دینا ہاتھ کے اندر یا پاؤں کے اندر یا اس طریقے سے تعویذ پہنا دینا یا گلے میں اس کو جو ہے یہ کاجل لگا دینا یا اس کی پیشان پر کسی کنارے پر کاجر لگا دینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارا بچہ محفوظ رہے گا یہ ساری بدعقیدگیاں ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں طریقے زمانۂ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے جو مکہ کے مشرقین یا دور جاہلیت کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی تو یہ جو محرن سفر کا مہینہ ہے یہ سفر کا مہینہ بھی میرے بھائیوں سراسر خیر کا مہینہ ہے کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ سے مطالعہ صبر آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے کیا چھوٹ چھات یعنی زمانے جاہلیت کے اندر یہ بقد کی تھی کہ وہ بیماریوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماریاں خود بخود مؤثر ہوتی ہیں اور بیماریاں خود بخود پھیل جاتی ہیں اگر بیمار کے پاس کوئی دوسرا بیمار چلا جائے تو بیمار بھی دوسرا آدمی چلا جائے تو دوسرا آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے اور یہ بیماری اس کے اندر لائق ہو جاتی ہے یہ زمانے جاہریت کا عقیدہ تھا اس لیے جب ان کے ہاں کسی جانور یا کسی اونٹ کو خارج رکھتی تھی تو اس اونٹ کو الگ تھلا رکھتے تھے اور اسے باندھ دیتے تھے الگ کسی کے ساتھ اس کا اس, اس اونٹ کو لے کر کے نہیں جاتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ جب اونٹ جائے گا دیگر صحیح اونٹوں میں تو بھی بیمار ہو جائے گے کیونکہ بیماری خود بخود سوٹ کے اندر پہنچ جائے گی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی نفی کی اور کہا کہ بیماریاں متحصر خود بخود نہیں ہوتی ہیں بیماریوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بیماریاں خود بخود ایک جانور سے یا ایک انسان سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں یا دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جائیں ہاں اللہ ابراہین اگر چاہے تو بیماریوں کو منتقل کر سکتا ہے اس لیے کچھ بیماریاں ہیں جو بیماریاں منتقل ہوتی ہیں لیکن اللہ اور براہین کی تاثیر سے اللہ البراہین کے حکم سے اللہ البراہین کی اجازت سے ہوتی ہیں بیماریوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہیں. جیسے جدام کی بیماری ہے کوڑ کی بیماری ہے ان بیمار والوں کے پاس شریعت میں منع کیا کہ ان کے پاس مت جائیں یا کہیں تاؤن اور پلے کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ماہر امی نے فرمایا کہ اگر کہیں بیماری یہ پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ اور اگر وہاں بیماری ہے اور جو وہاں پر موجود ہے وہاں سے نہ نکلیں بلکہ وہاں تقدیر پر صبر کریں اور وہیں پر رہیں کیونکہ اگر آپ وہاں سے نکلیں گے تو کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اگر جس ملک کے اندر یا جس شہر کے اندر کی بیماری ہے اگر آپ وہاں جا رہے ہیں جان بوجھ کر کے قصدن تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اور حدیث کے اندر اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے وہاں جانے سے منع کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ تعاون کی بیماری بھی اللہ کی اجازت سے پھیلتی ہے تو یہ جزام اور تعاون کی بیماری ان بیماریوں کے اندر جو ہے اللہ رب کے حکم سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا لیکن زمانۂ جاہلیت کا عہدہ یہ تھا کہ بیماریاں خود بخود پھیلتی ہیں اور جو بھی آدمی کہیں جائے گا کسی بیمار کے پاس ضرور بیمار ہو جائے گا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو بیماریاں لائق نہیں ہوتی اس علاقے میں ایک گھر کے اندر ہیں. ایک آدمی کو ان کی بیماری ہےسرے آدمی کو بیماری لائق نہیں ہوتی بچ جاتا ہے اللہ ابراہم سے بچا دیتا ہے تو اس طریقے کی ساری چیزیں اللہ ابراہین کی تدبیر سے ہوتی ہیں اللہ تعالی کی اجازت سے ہوتی ہیں کچھ لوگ اسی بیماری مر جاتے کچھ لوگوں کو اللہ باہین بیماری تو دے دیتا لیکن ان کی بھات نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو بیماریاں ہی لائق نہیں ہوتی جبکہ وہی اٹھتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ ابراہین پر توکل کے منافی ہیں اس لیے شریعت کے اندر فرمائے گئے کہ اللہ ادب اسلام کے اندر چھوٹ چھات نہیں ہے اور جو اسلام کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ شرام کے اندر جو بیماریاں اور برائیاں منتقل ہوتی ہیں لوگ آج ان بیماریوں اور برائیوں کا کوئی احساس نہیں رکھتے جیسے کہ بہت ساری بیما... حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا ہے حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ ایک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کیوں اس لیے کہ انسان اگر برے کے ساتھ رہے گا تو برائی اس کے اندر آ جاتی ہے یہ مانوی جو ہے انتقال ہے سمجھ لیجئے یہ مانوی جو بیماریاں ہیں پھیلنے والی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ جو برے لوگ ہیں ان برے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اٹھے بیٹھو گے تو آپ کے اندر بھی وہ چیز آ سکتی ہے اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن آج لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے بیماریوں کے بارے میں ضرور خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ان کے فلاں کے پاس مچ جاؤ اس کے پاس یہ بیماری ہے فلاں کے پاس مچ جاؤ یہاں یہ چیز ہو رہی ہے لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے ساتھ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے اور خود وہ ساری برائیاں ان کے اندر دھیرے دھیرے آ جاتی ہیں حالانکہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو دوست بنائے دیکھیں کہ کیا ہمارے دوست ہونے کے لائق لائق نہیں ہے اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اگر وہ برا ہے تو انسان اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اگر وہ نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ انسان رہے تو خود انسان نیک بننے کی کوشش کرے گا نیک بنے گا بروں کے ساتھ رہے تو انسان برا بنتا ہے ایک انسان شرک کرنے والا ہے بداعت کرنے والا ہے ان مہینوں کو برا سمجھنے والا یا اس طریقے سے اور اس کے یہاں عقیدے کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں جب جب وہ چیزیں آئیں گی وہ کرے گا انسان دیکھتے دیکھتے اس کو بھی اپنانے کی کوشش کر لے گا لیکن انسان اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے محدود کے ساتھ رہتا ہے صرف صالح کے مناظر چلنے والوں کے ساتھ رہتا ہے شرک و بداع سے دور رہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے نماز کی پابندی کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان بھی اپنے آپ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے شریعت کے اندر کہا گیا کہ اولا تو شاہب اللہ تو مومن کو اپنا بناؤ ولایات اللہ تعمیر تقی اور جو تقی اور متقی پرہزگار ہے وہی تمہارا کھانا کھائے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک لوگوں کو دوست بنانا چاہیے انسان کو لیکن اس کا انسان خیال نہیں رکھتا بیماریوں کے بارے میں جو آنی اور جانی چیزیں ہیں اور جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں انسان اتنا زیادہ حساس واقع ہوا ہے کہ ہر مہینے ہر دن کو یا اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو وہ مرمو سمجھتا ہے تو اللہ کے سلر کہ لا ہوا اسلام کے اندر کوئی چھو چھات نہیں ہے ولا اللہ اور نہ اسلام کے اندر کوئی بدشگونی ہے تیارا یہ سے ہے کے معنی ہوتے چڑیے کے زمانے جاہریت میں لوگ چڑیوں کو اڑاتے تھے اگر طرف جاتی تھی چڑیا تو کہتے بہتر اور اگر بری طرف جاتی اسے برا سمجھتے تھے تو تمہارے بننے فرمائے ایسا کچھ نہیں ہے چڑیا کو نہیں معلوم کہ آپ کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہے جب انسان کو نہیں معلوم ہمارے منی کو نہیں معلوم فرشتوں کو نہیں معلوم کہ انسان کی قسمت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو ان چڑیوں کو اور ان پرندوں کو ان جانوروں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کتنی بڑی جہالت ہے یہ کتنی بڑی حماقت ہے یہ کہ انسان اپنے تقدیر کو چڑیوں سے اور دھاگوں سے اور اس طریقے سے بلیوں اور جانوروں سے اپنے عقیدے کو جوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ برا ہوگا ہمارے ساتھ بہتر ہوگا جبکہ انسان خود اس سے بہتر ہے اس بلی اور جانور سے بہتر ہے انسان اللہ نے اسے کو دماغ دیا اسے نہیں معلوم کہ ہماری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے اور بلی کے بارے میں اس چڑیے کے بارے میں اس کا عقیدہ ہوتا ہے اسے معلوم ہے اس نے آ کر کے راستہ کاٹ دیا ہمارے گھر پر اسے آ کر کے آواز دی الو نے کوے نے چیخ دیا چل دیا گدھا میں سبر پر بیٹھ تیار ہو جانے کے لیے گدھے آواز لگا دی انسان منہ لڑکا کر کے اپنے گھر کے اندر واپس آ جاتا ہے کتنی بڑی بداخدگی کی بات ہے کتنی بڑی جہاد کی بات ہے کتنی بڑی حماست کی بات ہے یہ جہریت کی چیزیں ہیں جو آج دوسرے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ایک انسان جس کو اللہ رب العالمی نے اپنا دماغ دے کر کے بھیجا اور اس طریقے سے اللہ نے اس کی تقریب عزت بخشی اس انسان کو نہیں معلوم اور اس طریقے کی چڑیوں اور بلوں کو بلیوں کو ان تمام چیزوں کی چیزیں معلوم ہے یہ میرے بھائی اور سراسر اللہ پر ایمان اس کی توحید کے خلاف عقیدہ ہے زمانے داہریت, مشرقین کی چیزیں ہیں جو آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں بکثرت پائی جاتی ہے سنئی کی بہت کم ہے بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں نے فرمایا کہ کہ اولافیئر آتا اسلام کے اندر بشگونی نہیں ہے وہ لاحام اور نہ اسلام کے اندر کوئی الو ہے ال کو یعنی الو پرندے کا نام ہی ہے اسے لوگ منوج سمجھتے تھے تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ولا سفر اور نہ سلام کے اندر سفر ہے سفر یعنی یہ مہینہ منوج مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اللہ محرم سے لے کر کے دل ہجا تک جتنے مہینے سارے رات اور دن اور دنوں کے آنے جانے کا نام مہینہ ہے انہیں کسی کا نام وقت ہے سب کچھ اللہ رب الامی نے بنایا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سارے مہینے ساری مخلوقات ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس لیے اللہ رب الامی نے کسی کے اندر کوئی شر نہیں رکھا ہے کہ آپ اس کو اس شر کا ذریعہ سمجھیں آپ اسے اپنے لیے جو ہے غلط سمجھے ایسا نہیں ہے تو سفر کا مہینہ بھی منوس مہینہ نہیں لوگ ہمارے جو ہے ملکوں کے اندر محرم کے مہینے کو بھی غلط سمجھتے ہیں یا تو کس وجہ سے اس کے اندر لوگ شادی نہیں کرتے کہ اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز حسد حسین کی شہادت ہوئی اس میں شادی نہیں کرتے یا اس طریقے سے اور بنا پر اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے جبکہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر مہینہ اللہ کے بنایا ہوا ہے وہی لوگ ربی البول کے مہینے میں ضرور شادی یں گے جس مہینے ماہ ربی کی وفات ہوئی اس مہینے میں ضرور شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں وہ شادی نہیں کریں گے کہیں گے کہ نواز رسول اور آل بے سے بداری اور آپ کے ساتھ بے وفائی ہے یہ اگر کوئی محرم کے مہینے میں شادی کرتا ہے ربی لول کے مہینے میں جس میں ساری دنیا کے سردار سب کے افضل اور سب کے پیشوار سب کے رہبر جن کی وفات ہوئی اس مہینے کے اندر شادی کرنا کوئی عائب نہیں لیکن محرم کے مہینے میں شادی کرنے کے ہمارے یہاں لوگ عائب سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں شادی کامیاب نہیں ہوگی برا ہو جائے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا اس طرح کی بے خرافات یہ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری چیزیں تباہم پرستی ہیں کہ سفر کا مہینہ بھی میرے بھائیو یہ اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے اس کے اندر کوئی بشغونی نہیں ہے سارے مہینے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں انسان کو اپنے آمال, نیک امال کے ذریعے سے اس مہینے کو اپنے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنانا چاہیے بجائے اس کے انسان مہینے کو برا سمجھ کر کے نیکی سے دور رہے. بھرائی سے دور رہے اور یہ کہے کہ ہمارے لیے یہ برا مہینہ ہوگا نوقب اللہ ایسی کوئی بات رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب براہین ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ ابراہین ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ ابراہین ہمارے اندر توکل اور اعتماد کو زیادہ زیادہ مضبوط اور قوت اس کے اندر پیدا فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے شلب شالح کے مناحل پر قائم رکھے اور ہر طرح کی خرافات سے اور بنکراد سے اور بدہات سے شرک اور تمام پرستی سے ان تمام چیزوں سے اللہ حربرامین ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے امین بارکھان ندی منافع کمبل ذکل حکیم ان نظہ کریم جواد الکریم ملکمبرف الرحیم